والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه قل الصدق والصحاب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يختلون آمنت بالله صدق الله مولانا منو سدا مالکیا سیبی الله ناچیر ہر شر زر تو اپنی رحمت کی پناہ فرماوے آمین. نفس اور شیطان دے فیتنیا تو نجات بخشے اج روحانی محفل محمد زمان صاحب انہوں دے ماما جی انہوں دے پائی ہوری مل کے جو اہتمام فرمایا ہے اللہ تعالی قبول و منظور فرما گئے آمید دوستو آمید اس وقت جناب دامنے کلمہ شریف سے متعلق کلمہ والیاں دے متعلق کچھ بیان کراں گا اسلام دا اسلام دے عقیدے دا مدے اس دے بارے غلط نظریات ہو چکے نے اعتقاد فاسد ہو چکے نے اعتقاد اور نظریے کی اسلح کی خاطر کلمے شریف دے متعلق کلم والن سناواگا اس تو پہلا ایک حدیث پاک جناب سنانا ابن ماجہ شریف باب الایمان کے اندر حدیث پاک ہے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ فرما دے کنہ مانبی صلی اللہ تعالی وسلم فتان فتح المن المان قبلا انت الم القرآن فزددنا ایمانا حضرت جندب بن عبداللہ فرماندے نے اسان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوجوان ہوں سران سکھن تو پہلوں ایمان سیکھتے ایمان دا صحیح ہونا اس حدیث تو اس دی اہمیت معلوم ہوں کہ قرآن مجید بعد سیکھتے سمان پہلوں سیکھتے سب صحابہ کرام نوجوان طبقہ پہلو ایمان سیکھتا سی بعد چ قرآن کیوں جو ایمان اچ خلل ہوئے قرآن دا پڑھنا بھی لانت کردہ قرآن بندے واسطے پھر باعث رحمت نہیں رکھتا باعث لانت بن ہے ایمان اچ خرابی ہو ج ایمان صحیح ہو گیا ہے قرآن نہیں بھی پڑھیا نا تاہ تعالی دی رحمت کا وہ بندہ مستحق بن جاندے ایمان ایسی بنیادی چیز ہو ہے ہوں سہ لوگ آن قرآن سکھ دے ہیں لیکن ایمان نہیں سیکھتے اس لیے ساری پریشانی جی بنی کھڑی ہے نا وہ صرف یہ ہوئی ہے یہ ساری بنیاد اتوں ساری گلی پی ایس اکثر دنیا تے قرآن ہی نہیں سیکھتی اگریزی سیکھتی جھوٹ سیکھتی جے کوئی قرآن سکھ دے پ تو ایمان نہیں سیکھتے وہان کا پتا ہی کون نہیں سکھاو والیا پتہ کو نہیں قرآن پڑھاو نو ایمان دا پتہ کون نہیں پڑھنے نو کتے ہونا میں قتمیا پیا جی بالکل سچی پکی پک پیٹی گل پکڑ پہ اس لیے ایمان دی خبر کتنے ٹاویں بندے نہیں ایمان دی صحیح خبر اس بندے ہوتی ہے جن کفر دا پتہ ہونا کیوں کوفر ایمان نکل جانا ہے <سؤال> جس بندے کفر دا پتہ نہیں ہونا وہ تو کھڑ ہوئے گا کرگل <سؤال> ایک بندے پتہ ہی نہیں آ سپ ہے انہیں تو نپ لینا ڈنگ کھا لے بندے ماردا انہیں پک لینی جان بچاؤ یہ ضروری ہے کہ بندے نو پتا ہو جان لیوا شاوا کہڑی نے این خبروں انہوں ہونی چاہیے کہ گی سامنے آوے ٹکر کھان بندہ مر ہے جی این بھی خبر نہیں تو جان کتنے بچا سکتا اسی طرح ایمان بچا ضروری کہ کفر کا پتا ہو جن کفر دی خبر نہیں وہ کسی نال ٹکر کھا کے مر پے گا ایمان دے بیٹھے گا اس لیے بڑے بڑے رئیس مقرر مفتی جماعتاں لکھان لکھان جماعتاں دے پیش وامانوں ویلے المیا پریشانی وے کہ اگوں خود ویلے نے اتوں قوم دراب نے پنجالی گل پائی ہوئی ہے تے اگوں لگے ہوئے ہوں ایک اڑا ہے ا انا آ کے سجا کے نو میرے مگر لگا اپ مڑا سورت عال جی رابر اے نے مڑ پیچھے چل چلانے جڑے ہیں وہ اگو نا مراد ایسا کوئی لانت پی گئی ہے یہودیت ولوں یہودیت کی طرفوں <coughs> کوئی بندہ اصلاح کرے کوئی دسے گلتی نشاندی کرے خبردار کرے کہ یار یہ میاں کفر کیتی جانا یہ غلط گل ہے کام نہ کر لیں جی میں کالا سپ ویر رکھتا ایڈی کتی دنیا بنی کری بجائے اس دے کہ شکریہ ادا کرنا کہ یار سا سلاح بھی ہوں ساری آکبت پہ سورتی ہے ساری قبر بھی بنتی ہے اللہ تعالی ادا بچنے شکریہ ادا کر کے بوجھ شکریہ سر مہربانی دین دا طبیب بندہ جس اللہ تعالی نے دین دی خبر روشنائی دی او اگر نشان دہی نشاندہی ہے کسے کفر دی کسے غلط عقیدے دی کسے برے عمل دی ان شکریہ ادا کرن دی بجائے اندر ختے پی جان یہ سارے علاقے نہ بڑے کیوں وہ مامیا کا علاقہ ہے اللہ علاقے, علاقے, علاقے چڑے بابا اتے آن نہ دوں بنا مراد آوں کھانا خراب آ خیر ہی کیوں نہ بڑے یہ سدھیاں باندھا ہے ساٹا بھی پکا نہیں چڑھتا کسی ہی نہیں یہ ہو جائے حالات حت سگیو ناس ناشتے بہت بڑی پریشانی بہت بڑی پریشانی اور جہاں لوگ نے جہے لوگ قوم صحیح را دسن والے نے انہاں واسطے بھی بہت بڑی پریشانی کی کینا حالات وچ کیتا جائے خیر اللہ تعالی دی امداد جس نو اللہ تعالی نے ہدایت دیڑی دی دی اس واسطے اس نے ہدایت دے اسباب بھی پیدا فرما دی نے سبحان اللہ والہ تکبیر پہلوں میں یاروں پر بھی یار کوئی مخالفت ہوں سن پر بھئی جڑیاں جہاں ہو رہی کدی نہیں ہوماندی مخالفت نہیں ہو دین دی مخالفت دین دی کیونکہ نفس پرستی ہے مادہ پرستی سائنس آن کے ہر بندے دے دل تے جادو کر دیتا ہے دماغ فتور چھ جدو آخرت دی خدا رسول دی گل ہوں تے ہر بندے سائنس جیڑی نا ادر وہ پٹتی سٹا مار دی مار دی تیا ہوگا کئے گا کیدھر جا گے اگریز گائے تو کدھر گائے تو اگریز نہ ہوئے اص مر جا گے اب کی بنے گا گڈی نہیں ہونی کوٹھی نہیں ہونی پلا پیا نا مراد لانت لے کڑیے ورنا کوئی مسئلہ ہی نہیں جس بندے نے اس جادو گرنی نار سڈ ہے اور یہ جادو توڑ وہ بندہ اس وقت بھی دین دے سوکھا ٹور پہ جادو جہا ہے ایک جادو ہے دل دماغ تے ایک جادو ہے علامہ اقبال نے اس نام جادو فرمایا ہاں علامہ اقبال فرما دا نا علاج آتش شروع کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فصوں یہ انگریزی منتر اگریزی جادو جڑا ہے وہ دل دماغ اس نے چھایا کھڑا ہے پیر خنزیر بن کے مخالفت کر رہے ہیں خنزیر ایمان خنزیر آخی ہے خنزیر بھی شرما جائے گا بغرد میں بھی نہیں بغیر پیر بنے خنزیر شرما جائے بالکل وہ یہودیاں والے راہ چلے کھڑے ہیں یہ سڈے چہودی والی لالت آ گئی کہ پیر دا پتر پیر باہیں وہ شیتان ہے جھوٹا کزاب ہے رانی ہے شرابی ہے چٹیا پھکیا کمینہ بدماش ہے حرام دہ کا سردار ہے پیر دا جو پتر پہنا پیا قوم بت پرست ہے حق پرست نہیں پیر دا پتر پیر نہیں ہوتا ہاں اگر اس نظریے مالک ہند میاں پیر مننا ہے جہرا مستفا کریم کی شریعت دا خود بھی پابند اگلے نو بھی پابند کرے اصا کدی پیر دے پتر نو پیر نہ بنا لیں اچھا ویکھ دے کہ یار شریعت دا پابند ہے جی ہے تو ٹھیک نہیں تو پیر دے پتر نو دے جی تھی بو ایک پاس تھی مرو ایک پاس سانوڈ ولو راہ نبی کا نظر نہیں آیا اصا مر پیر نہیں من سکتے اگر اس نظریے قوم چلتی نا تو اج کوئی داڑی مننا کوئی پینٹو کوئی زانی کوئی شرابی کوئی جھوٹا لچا علاقے کا چٹیا فوکیا بدماش اس قوم کا پیر نہ ہوں ہوں مجھ دسو بھی خود راہ نبی کا چھڈ کے بوش د راہ دریا بیٹھا انہیں تینو سانو نبی دراہ دسنا آپ بش داہ تین محمد رسول اللہ درا کی نظر آئے گا اتوں جا خود نبی داہ دے ہونا سونے نبی سربر دے فیر ہی دوسرے راہ دسے گا نا اسلام کوئی صاحبزادگی نہیں چل دی فلانا صاحبزادہ کوئی نہ اسلام میں صرف دین چلنا ہے صرف مستفا کریم کا راہ چل رہا ہے جنہیں کول ہے وہ سارے سر کا تاج ہے نبی پاک کا راہ چڈ گیا شیتانت راہ ٹر پیا اصا اسنو پیر نہیں من سکتے ہاں جی مننا گے تو مولا علی خود جہنم سٹاؤ گے کر سکنا کہ اس بندہ نہ بول لیکن ایک پاسے سیتان تراہ کرائی موچی تیلی رب ہدہ شریق کے قرآن دے راہتے وے سڈا پیرو موچی تیلی ہونا تو آ رہی نے توجہ بولو سبحان لا اس لیے میں کسمیا پیاخدا جی حکومت تو بعد دین دے راہ سب تو وڈی رکاوٹ یہ تے تیر تے طبقہ جتے میں پورے ملک چ گیا وا خورو صرف اے دو طبقے پٹتے ہیں حکومت ٹھیک ہے ویڈی مخالف ہے लेकिन हुकूमत बरहरास्त पंगा नहीं लगी मैं फिर वो बरह रास्त पंगा नहीं लेंदे दो तबके पीर का मौली दो नंबर मौली तो दो नंबर पीर यह जदो मुखालफ अगे अगे आनेकूमत भज भज के जाते ने आने मेहरबानी फाल पै जाना है جو شیطانی تے جھوٹ بول بول کے چکن گے پورے ملک دی کی ایمان جمان میں سوچتا سا بھی اللہ مقبال ایڈا کلندر بندہ وہ شیر کیوں لکھ گیا کہ ہے ہاں مریدوں کو تو حق بات گوارا لے کن حکیم الامت سی نا جی ویخ نبض شناس مرد <ś graffiti> مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات میں سوچتا تھا ایڈا وڈا حکیم بھئی کیوں آ گیا بھئی پیر تے پیرا دو طبقے حق دی گل درویش دی گل نہیں پچتی پچ جائے کسمیا پیا میں پورے بھول کے چزمائی نام بھی اللہ میر بالکل صحیح منظر کشی کر رہا ہے ہاں صحیح نے نقشہ کھچ کے سامنے ہے سو سال یعنی اسی سال پہلوں بول گیا ہے آجائے سامنے شیشہ آیا پیا کہ دو نمبر ملا ایک نمبر نہیں دو نمبر ملا ایک دو نمبر پیر یہ مخالفت اگے اگے نے جہے ہیں نا انہوں کے مرید وہ جد گل سن لگ سچ پہ آبھانا ہوں اللہ اقبال کی حکمت اور دن کا اندازہ لگاؤ اسی سال پرانی گل پوری قوم نواج تصدیق دے رہی ہے کہ ادما لو ہوں جنے آ پے سارے مریض آ پائے پیر کوئی نہ جی پیر میری تکریر چس جا تو دھوائی خدا کی جی سپ کا پیر سر آ جا پیر تھلے یہ حال ہوتا پیر دا بھی کہڑے ویل جان چھٹے تے تو نکلانوں میں کوئی انہوں دے بچے کٹے تھوڑے کھولی پڑنا میں گل صرف اصل گل پتہ کی گل یہ کہ وہ دکاندار وہ دکاندار نے دکان دکان تھی کوئی دکانداری نہیں تسی غفلت ضرور جے غفلت چھ بےخبری ہے دین تو لیکن جان کے تسا منافق نہیں بنے کھڑے دیسی طبق جا اقبال بھی انہوں کے حق چزدور طبقہ جٹ طبقہ دکاندار طبقہ یہ تین طبقے ملک کے قوم واسطے میں آ کے دیکھنا پیا یہ آ کے ملک تے قوم واسطے بہتر ہے اور یہ جے قوم کا ملک کا کوئی فائدہ کرن کے باقی آ کے اتلا طبقہ جڑا تعلیم یافتہ شمار ہوں آخر میرا وس چلے تو وقت آئے میں سارے نو قتل کردا میرے نزدیک واجبل قتل ہے اللہ اقبال محمد اللہ گل کر علامہ فرماندے رہے میں تعلیم یافتہ نو جتھے گلیاناں جا فلانا کام کر گیا آ اس میری گل یا کٹ چھوڑی ہے یا اپنی ودا چھوڑی ہے پوری گل انہوں نے نہیں پوچائی یہ اکھے دے کہ بے ایمان ہوندے نے اللہ میں اقبال دی آج ہی جی میں گل پڑھ کے تے ایتھے تہاڈے کول آ رہیا ہاں ایمان نال اور آپ کے گم گشتہ وغیرہ کتاباں ایسے گل موجود ہوناں دی غرض میرے سنگھی ہو اصل جڑی پیا کرنا کہ اس وقت تو غفلت دا شکار ضرور جے لیکن منافقت دا نہیں پر طب کا او جان بجھ کے منافقت دا شکار ہے او دکانداری کی بیٹھے جدو دین سچا پیش انہاں نو خطرہ آتا ہے کہ ساری دکانداری گئی سڈے پارو گئے اتوں مخالف بنتے پائیں بس صرف اکتا جی ایمان یعنی دوسرے لفظ دی سرداری وہ جھوٹ دا ایک اپنا ڈیڑا وہ اجڑا انہوں نظر آش ہے نہیں لیکن یاد رکھنا جس بندے نے محبوبے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین کی دی مخالفت کٹ کیتی ہے نا وہ ڈیرہ اجڑے اجڑیا ہے لاکھوں مکر بہانے کرے وہ اپنا ڈیرہ وسا نہیں سکدا ہمیشہ ڈیرا دا وسیا جنہیں مستفا کے دین دا چھوڑے ڈیرا وسا چھوڑا ہے میں گل سنا کلمے شریف آ دی ات ہوں ایک مسئلہ یہ سمجھا ہے کہ لوگ آم مشہور میاں کلمے پڑھن والے کافر نہیں آکھنا چاہیے ہے مشہور آئی. جس طرح کے نظام سارا یہودیت ہے اسی طرح سوچا بھی اہی آئی کھڑی یہ اسلامی سوچ نہیں یہ تیرے دین کی دی سوچ نہیں کہ کلمے پڑھنے والوں کا کافر نہیں آخنا چاہیے صحیح جملہ ہے اسلام کے مطابق کہ کلمے پڑھ کفر نہیں کرنا چاہیے گل میری سمجھ آ جی آخنا کی چاہیے کلمے پڑن والوں کھیندہ کی آن کی مطلب وہ کفر تے کرنا پر کرو نہ کفر کیتی جا مگر آکھو کیوں نہ آخو اس واسے کہ جڑا کفر کرنا ہے پیا وہ کفر تو باز نہ آوے اور جڑے باقی بہن پہ ہے گھر کفر وڑ جاوے جب کسی نے کسر آخر ہی نہیں جو مرضی کیتی جاوے جو کفر کیتی جاوے تو اتنے دلیر ہے انہیں بھی دلیر ہونا ہے اور ہر گھر نے غافل ہو کے تے در کفر اٹھے اٹھے تو انہیں گھر ہر گھر کفر وڑ جانا جیسے سیلاب طوفان اٹھا سیلاب اٹھا اندے اگیں بند نہ مارو اسے ہر گھر وڑ جانے بڑنا وہ جدوفر نہیں گے کفر کرے گا کافر نہیں آخان گے تو وہ بھی کافر ہوتا جائے گا لوگ بھی کافر ہوتے جان گے کفر ہر گارج فیل جانا یا مرضی یہ ہوئی ہے ہو. وہ آتا ہاں واقعی پھیلے ہر گارج سے جدو ایک نوسا کفر کر بیٹھا انسا کہہ دیتا ہے مرتا دھو گیا کافر ہو گیا لوگ تو کھانا پینا ہوکا پانی وکرا کر لینا دور ہونا شروع ہو جانا انہوں ملامت ہونی ہے انہیں زمیر اندر شرمند شرمندہ شرمند ہوے گی تحبا کرے گا اسی کفر تو دجی دنیا بھی بج جانی کہ یار انہیں کیا آ گل کی تھی تو شروع ہوا ایسا بھی کریں گے سڈے بھی حال ہونا ہے تو یہ کفر ہے بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے تو دوسرے لوگ ہی بچ جان گے بھی واپس آ جاوے گا یہ سوچا نہ ادھر اناپس ہو نہ کسے کو بچن دو لیا کی آخو میاں کسے نے کافر کلمے والے کافر آکھنا لیکن میں یہ دسنا ہے کہ یو کلمے پڑھ والے کفر کرفر آخر فرق ہو ہاں جہاں سے کفر چاد شکر خود کافر ہو جائے میں, میں کلما پڑے انہوں کافر نہیں آخنا چاہیے ثابت کرنا کہ ویک منہ ایک بندہ کلما پڑتا ہے لکن آدمی بڈی نکاح تو بغیر رکھنی ٹھیک ہے وہ نزدیک مسلمان یا کافر ہے سچی بولے ہیں سچی ہوں کافر کیوں آ ایک بندہ کلمہ پڑ ہے لیکن جانور, جانور بغیر دعا کھا جاؤ حرام کھا جاؤ ٹھیک ہے کوئی حرض نہیں وہ کو کون ہے ایک بندہ می نماز ہے مطلب نہیں پڑھو نہ پڑھو برابر ہی ہے وہ کون ہے تارا مجمے سارا مجمع آ کے بیٹھے جے اور گل کوڑی ہوئی کہ نہ ہوئی آخنا کی ہے کلمے والے کفر نہیں کرنا چاہیے وہ کلمے دا تکا ہے کہ ہمیشہ ایمانت رہے کفر نہ کرے سمجھ آ نہیں توجہ بولو اللہ یہ مسئلہ تو سمجھ آ گیا اج تو بعد کوئی بندہ یہ کہ کلمے والے میاں کافر نہیں آخنا چاہیے تو ایک جواب دو گے کہ جھوٹیا بکواس نہ کر پہلوں تو تان پسا لینا سا ہوں اصل صحیح مسئلہ سنایا جیڑا کفر کرے گا لکھ کلمہ پڑھے جدو کفر کرے گا انو کافر کافی آخنا پڑنا ہے وہ کلما اسے لانت پائے کلمہ اس, سے لانت پاوے گا اور کلمہ اس سے بندے دا ہے جیڑا بندہ صاحب ایمان ہے جیڑا کفر نہیں پڑ اے مسئلہ بھی ٹھیک ہو گیا ہوں اگلا یہ بھی آ مشہور ہے کی آخری جن کلما پڑھ لیا وہ جنتی جنت دس جنت وڑ جہنم نے ویخنی نہیں اتو نام مراد نیم ملا خطرہ امام ایمان نیم حکیم تے خطرہ جان او گل بڑی کھڑی وہ کی چپ پڑھتے من اللہ دخل جنا الا اللہ پڑھیا چاہ وہ جنت وڑ گیا ہوں ادھوری ادی ادھوری ادھوری حدیث چا چی خوش ہو جا جی ادیس وڑ گیا پڑھی بیٹھے لیا دا. بڑے بیٹھے والا مکا یہ قوم بچاری نتیجہ کدی تھی ایمان او نال مر گل کرو میاں کوئی ایمان دی, دی گل کرو کوئی خیرت کی دی. کوئی دین کی دی. Oh, وہ چولی جی کلمہ حضور ہزور دڑی بیٹھے کوئی دو دے دودھ دی رب oh, دول جی یہ ہونا ہے مولیاں ہونا لکھے مولی آ نتیجہ لکھا پا تو جھوٹ بولیا جن کلما پڑیا جن داخل ہو گیا سدھا انہیں دتاب کوئی نہیں ویم تلم باہر سمجھی او وہ آدھے مولیاں جانم جانا نہیں جانا یہ مطلب مولی کلمہ نہیں پڑھتا کیوں بھائی تھی پڑھو تو سا جنت جاؤ مول پڑھے اس جانم جانا ہوں یہ بہت بڑی شیطانی تلویس ہے خلط ملت کر دینا ہے مسئلے گوڑ مول کر ہے نکھےڑا نہیں ونڈ نہیں میں تمہوں قرآن و حدیث دی روشنی چنڈ کر وکھاوا گا کہ کلمے والوں دا حال کی بننا کلمے آیا دیاں کنیاں قسم نے ساریا سمجھا چڑنا اللہ تعالی سے فضل اور میں جس کتاب بیان کرنا ہے نوادر الاصول فی احادیث الرسول صل اللہ علیہ رسول امام حکیم ترمزی امام ترمزی امام بخاری امام مسلم جس طرح وہ محدث سن جس زمانے کے اسی طرح کے سے وقت دے زمانے دے اے محدث نے اس کتاب مبارک دے وچوں دوں مسئلہ سمجھا ہے کلمے والوں دے بارے ٹھیک ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ یہ نہ جڑی ونڈ کیتی ہے نا ہوں وہ ونڈ کی ہے کہ میاں ایک ہین کلمے والے ایک ہین کلمے پڑن والے یہاں دونوں فرق ہے ایک کلمی ایک کلمی پڑھ لا رہے یہاں دو چ فرق ہے. کلمے والے کہڑے نے جنا کلما پڑھے پڑھ کے تے کلمے راہبر بنایا آپ مقتدی بنے نے پچھوں چلے نے کلمے اگے لایا مستفا کریم سرکار دی شریعت دے ہر حرام نو حرام جان کے اس تو بچ گئے دوسرے اچ متقی پرہیل دین دا پاپ بند اللہ تعالی دے فرض واجب نبی پاک دیا موقط سنتا نا کرا اے بندہ ہے کلمے والا حدیث پاک کے آیا ہے के उन्हें अजाब नहीं होना उकल में, पन गाल नहीं, उकल में तो सीधे जन्नत जा कलमे पढ़ने की गल नहीं वो कलमे वाल जे परेदगार मुत्त लोग हैं रहा कि है मैं मिसाल दिखा होना भी छाननी मोटी है ना मोटी छाननी हो है ना एडे एडे सुराखी उस मोड़ तूड़ी भी बिचे छानी जानी है वट्टे भी जे छाननी हो वे बरीक तो उसमें मिया छान भी थले नहीं जान देना साड़ी हूं छाननी हुई थली है मोटी अस हूं कुफरी बचे छानी जाने हर शह थल लगी जान दी है कोई वंड नहीं कोई तकसीम नहीं میں پاک نبی سرکار دے اہادی سے کلمے والیاں دے بارے سمجھاوا گا کہ وعدے آئے کھڑے نہ رب دیں سیدے جنت جان والے بغیر یہ صرف اور صرف ان لوگ آستے نے جنا کلمہ پڑے دین تے چلے نے کلمے والے نے پرہیزگار نے متقی نے حرام تو بچتے نے ہر ہر گناہ تو بچتے نے تعبہ کی تیے سچی ٹر پے نے سچ داہر نہیں پیشا غلط راہ والے پاسے قدم رکھیا رکھے انہوں مالک کا ود ہے یہ کبرچی عذاب تو محفوظ رہنگ حشر ہشرچی عذاب تو محفوظ رہن گے سیدھا جنت تر جانے انستے بلا ہوں سنو میں جہاں اس دلی سابت دل دے اللہ تعالی فضل پتل سمجھ آ جا سکتی ہے کوئی من نہ مناو آپ سمجھا منا میں ایک ہوں بندے کا دل ایک دا ہے نفس دل حقیقت پسند ہوتا ہے نفس شاوت پسند ہوتا دل آتا گل سچی ہی, نفس آد دنیا جی بس صرف آ گل جڑا ہوتا ہے, منافق ہے نفس دل جڑا مومن ہوتا ہے ان دل نفس تے غالب ہوتا ہے کسمیا پیسا میری تقریر کے بعد چیسلا یہ صحیح آدرو آباد نہ آئے میری زبان وڈ یہ اس آواز اندر دی تو نال ایک دوسری آواز پہ کتنے جگ پیا جدید دور ہے پرانیاں گلان نے چھٹ ہوں رحم دے گلا ٹھیک نے پر نہیں چل سکیاں ہوں کدھر جا گے تو کی کرے یہ ہوں جی دواز اٹھے نہ نال. سمجھ لوی او دوسرا جڑا کنجر بھرا بیٹھا نہ اندر تے اون دی طرفوں بھی اٹھدی ہے جڑا مسلمان اندر بیٹھا ہے اون دی طرفوں ہے نہیں مسلمان جڑا اندر بندے دا وہ ضرور بولے گا کہ گلاں صحیح نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ میں اپنی کرنی جو کوئی کرنی جو قران حدیث دی توجہ لال بولو سبحان اللہ میرے آقا ہیں امام دار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا سالا اہل لا الہ الا اللہ وحشت الف القبور ولا في قال ني انظروا اليهم وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن نوادر الرسول كتاب امام حكيم ترمذي اون دے وچو حدیث پاک پڑی تبرانی کبیر دے اندر بھی ہے جامع صغیر دے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جڑے لا اله الا اللہ والے نے لا اله اللہ والے نے خالی پڑھ والے نہیں لا اللہ والے کوئی خبر ہٹ کوئی پریشانی قبر قبر حضور فرما لگتا ہے قبر اپنا سر تو مٹی جھاڑتے نے سب تاری فوس اللہ دیا نے جن ہر کام سڈے تو دور کر چڈیا ہوں اس حدیث مبارک اندر اہل لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ والا توجہ نہیں فرمائی لا الہ الا اللہ والیاں ز بارے آئے دوسری حدیث نے مسئلہ صاف چا فرمایا ہے وہ حدیث ترمذی دی بخاری دے کتاب العلم دے اندر ہے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجلہ قیلہ یا رسول اللہ ما اخلاص ہا قال ان یحجرہو ام حارم اللہ تعالی سونے نبی سرور نے فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ مخلص ہو کے پڑے گا مخلص ہو کے پڑے گا جنت داخل ہو جائے گا یا رسول اللہ کی گئی یا رسول اللہ ایک اے مخلص ہون دا مطلب مخلص کی مطلب مخلص کون میرے آقا نے فرمایا ایح ہوں امہ اللہ ملا ہے مخلس کا مانا ہے مخلص کلمہ پڑھنے والا ہو کلمہ اللہ تعالیٰ دے حرام کیتے کمہ تو روک دا وے جڑا بندہ رب سوڑے دے حرام کمہ تو بچ جاندہ ہے پر حید کر جاندہ ہے میرے آقا نے فرمایا او مخلص ہو کے کلمہ پہ پڑ دا ہے اس حدیث پاک نے در سے آئے جڑا رب سوڑے صدہ جنت داخل کرن دا وعدہ فرمایا ہے یہ مخلص واسطے ہوئے ہر کسے واسطے نہیں کہ دے واسطے ہوئے بول بول بولو, بولو اور حدیث پاک پوری نہیں سنی نا. سنیے من کالا سنج مولی پی گئے جی میں ختم کی دال پی جانے پی سنا بنا ہوں یہ کھے اگوں اگلے لفظ اے وچوں پی گئے اگوں کی یا رسول اللہ ما اخلاص وا حضور مخلس کون اخلاس ہے فرمایا اللہ تعالیٰ دے حرام کماں رکے رک جا توجہ نہیں فرمائی نے اے حصہ بھی پی جانے نے کہ نہیں ہوں جی این ایک ونڈ حدیث پاگ پوری سنا کے قوم اگے ہندی ری اے انہیں تے بچارے نا نا غلطی پس دے کے میاں کلمے آلے سارے کلمہ پڑھ نہ لے جنپی نے اے تھے تے آیا کھڑا ہے کلمے پڑھ نہ لے وچو مخلص جڑے ہیں او جنپی نے مخلص کی سے گیا جیڑے حرام کمہ تو بچ دے نے تو ہونہ آپ پہ ہی سانو آپ پہ چانر تے ہیں نا بھی اتھا کنے ایک بچ دے سچید بولیا جو ایمان ناردہ سے آجی یہ نا ایک ہار بندے نوں پتہ تے آئے پاہ میں � کہ میں اس لیے کنہا وا کال ملنا کن گند کھانا وا پہ ہر کسی پتا نہیں تو یہاں جو یہ جو ہر گل ہوتی کہ میاں یہ واد جنتی ہوبلا جڑے حکومت فسے کھڑے نے اوہ ننوی بھی چانن ہو جانا جیوام ہے بھی چانن ہو جانا سی سارے خبر ہو جانی سی ایک کم ات کم کوشش تو کرتے کہ یار اتر شرط لگی کلیے وہ شرح پورے کرن دی تے حرام تو بچن دی تے ایسا بھی بچیے تا جنت جانے ایسا دے ایویں میں روڑے چ پیا کھل چ پایا سا جی لیکن ہوں اے اگا پچھا چٹ وٹ کر کے تے دو چار لفظ کٹ کے تینوں سنا کے خوش کی تار پیے بوجھ چل رہے تو اینے چی خوش ہو گیا اللہ بھی میری جنت <تصفق> سواجہ نہیں فرمائی جے ایتھلے قوم دی جنت پکی جے مائی مان اللہ پہ ہاں بل خصوص بریلوی برادری ایتے آپنو سب تو وڈا جنتی تمہیں لے اندرے باقی سب دوز کی جنتا ساٹھی پکی حسن جو مردک اور مائنہ یہود پرستیے چے تب کا کی تکھا दूसरे यार ईमान गुन फिर भी आते यार मौली सच बोलता है करके कई दियोबंद सुनि होगा कई शीआ सुननी होगा करोगे और पूरा मुल्क मैं साबित करके दे सकना द्योबंदी तबका जी तबका जो मन प्या आते गई पा करता है क्यों वह कुछ रखी खड़े सन अमल की अहमियत ए, ए आते सन مت ساڈی لکھی ہو گئی یہاں کا نشا چی ہے تاند لیا جان دمجھ نہیں لگتی کسمت ساڈی لکھی ہو گئی مدنی ہو گئی مکھی ہو گئی کسمت ساڈی لکھی ہو گئی मदली हो गई मक्की हो गई जीवे शाल हुन दाना जन्नत सा पक्की हो गई कौम नारा मारिया जन्नत साधी, फिर चाक जन्नत बात इन्हें खुश हो गई हम ए खुश हो वास्ते इन बचे ने जिमें अपनी जन्नत आली मंडी चल जाती है जन्नत रब की जन्नत किसी द پکی آپ کی گئی یار <سؤال> بے وقوفی جس کی جنت ہے نہیں دی <سؤال> کوئی گل بات ہی نہیں ہوئی ایڈیاں شرط رکھ ایڈیاں شرط رکھ دیتا مانگی بنا دو نصیب تسیباں اس جنت چخل ہوتا ہاں میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا لا سلا تلا ہل الغالیہ لیا الا سلا تلا ہالا الا سلا تلا ہل فرمایا سن لو اللہ سود بڑا مانگا جے اللہ سن لو اللہ سود جنت جے ہوں جس جس کی جنت وہ تو فرما جنت بڑی مہنگی جے رب در سودا بڑا مہنگا جسرا ملفالی دیتا ہے جے جنت وہ تے یہ پیا فرماندہ جے کہ جنت میں دتی ہے مومنا کو لیا اینا دیا جانا تے اینا مال जिंद जन्नत है ओ प्यास है तू मैं की प्यान ना जान देनी ना माल देना औलाद देनी पत्नी पर सा जिंद जन्नत फरमांद प्या मैं की, की लैना है देवो ना जान माल बोलते पवो ना مینو پتا ہے تسا کہ رکھ لینی بال دولت نسیب ہونی ہے جس کو چڈنی قیامت یہ نہیں آخ سکے گا اللہ میں سان سمجھایا نہیں تھی یہ نہیں آخ سکے گا ہاں حضور گلام کا میں تنا شاج دعت پڑھنا سننا حرام یہ میری گل یاد رکھا جی میں فتوا دیکھا جی اور پورے دین کی روشنی نالی جانا جی یہ ستار نیازی ہو گیا تھے، آزم چشتی ہو گیا تھے، دے. کلام نے میں خود پڑھے نے انا دے کلام شرح دے خلاف نے کیونکہ غیر آلم سن آلم لوگ نہیں سن انہوں شرح کا کوئی پتا نہیں اس واسطے انہوں کے کلام کے ایسا ایسا گلان جفر تک پہنچا دیا دلالات گمراہی نے ان شہر دیا ناتا ایم اے بیس جہاں کر جائے انہوں انگریز کا پتا لگ سکتا ہے بگر اللہ رسول کا پتہ نہیں لگ سکتا ہے اور جہی نات شریف لکھنی ہے کلام لکھنا ہے رب کی حمد لکھنی ہے اللہ د پاک نبیا شفت لکھنیا لکھنی ہے نتو خیرے کم نہیں محمد رضا جیسے مہر علی شاہ جیسے فقیر مرد کامل کا کام ہے ہر بندہ نہیں لکھ سکتا سمجھ لگی نہیں؟ جیڑا نام اٹھتا ہے، وہ ان تھنگیا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا جیڑا مخلے سو کے کلما پڑے گا اور سا جنت جاوے گا مخلے سوے جنہیں حرام کمہ تو پرہیز کرنی اے ہن خود دو عالم سرکار دا فرمان ہے دوسری حدیث میرے مدینے دے تاجدار دی سڑا چھوڑا ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ حضرت پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم فرما نے ہونے والی حدیث شعب المان پہ شریف دے اندر بھی ہے نوادر کے میں پہ پیش کرنا وا آکا نام دار نے فرمایا لا یمنا سفقت مالا دینا دنیا مالا دین, آثروا صفقت دین ثم قالوا لا الہ الا اللہ ردتال وکال اللہ تعالی کدب تم آکا نے فرمایا لا لاہ بند اللہ کے غضب تو بچاؤ اللہ دب تو ناراضگی تو بچاؤ لیکن بندے دنیا دے نو دین دے تو اگے نہیں کرتے نہیں رکھ گے دنیا سودے دین, دین کیا مطلب جدو دنیا کے دین کا مقابلہ آ جائے پھر دنیا نو اگے تین چھ دین یہ گل جن چر نہیں کر مطلب ہمیشہ اپنا دیے ہی رکھ گے دنیا پیچھے رکھن گے پھر ایک کلما بندے اللہ دے غضب عذاب تو بچائی رکھے گا اور جیسے بندے جی بندے اپنا دنیا دا سودا اگے رکھ لین گے شریف پھر میرے پاک نبی سرور نے فرمائے لا الہ الا اللہ ردت بنا دا کلمہ واپس کر دے گا پھر فرماوے گا اللہ فرما کدب تم کدب تم تو جھوٹ پہ بول دے جے کی مطلب جے تسا سچا پڑھ دے پھر میرا دین اگے رکھ دے اپنی دنیا رکھ دے آ سب اللہ بولو چل سبحان اللہ حدیث نے ہوسل کھول چی اس لیے گل آئے دن تنیا کی لے دین آکھے کام نہ کر دنیا آخ کر لے ترقی فلاں جہاں بندہ نو نڈے تے دنیا سے دی. چلے یہ کلما پڑھے گا رب دزاب تو بچے گی رب فرماگا جھوٹ بولنا ہے آئل آئل اللہ محمد ال رسول اللہ رب فرما یہ سنائیے ہر دسو اللہ رسول کدھر پہ جانے کدھر پہ جانے سچی بولیا جی اس لیے ہاں ٹھنڈ اگے رکھے یا دین سچی بولیا جائے دنیا اگے رکھی ہے یا تے ہر کسے کا دل منڈا پہ نا گل نا ہوں آ جو من کیا بیٹھے ہیں دی دا من کون آدھی ہے کن منی بیٹھے ہیں ہاں پتر دی پیالہ کٹ یہ دی آخیا یا شتان آخر ہے मनी बैठा हम आप बहुत आ जा मैं सारिया गलां तेन की टोर टोर के समझावा तुसा बड़े स्याण जे बड़े स्याने जे हा बार ना ना क्डो अंदर पता है बहार ना कटो चलो मैं भी नहीं कटदा رن د لیکن اِن گل ضرور ہے ہر بندہ جانتا ہے پیا اس لیے دنیا چڑھ جیت اگے تے دین پیچھے وہ بچ اگے وے دین پیچھے وے اگریز اگے تے دین پیچھے وے, وے, وے. ہاں حکومت پوری اگریز اگے تے دے پشاں بھی کونی پشاں بھی کونی جی پشا چاتی ماری لبھی شہ کونی ہوتے اصل تو اس حال اپنے پایا تو میرے آقا نے فرمایا پھر فر کلما اللہ دزاب تو بچا اللہ کے خزب تو بچاوے گا نہیں تے ہوں جدوں اصا دین پچھا تے دنیا اگے تو ایسے بلکہ اے سورت حال بنی پئی دین دی گل سچی سننے تک بھی اصا گوارا نہیں پیک کر دے تو پھر کلمہ جنت نئی لا سکتا کہ بلا اے کلمہ جنت لال ضرور ہے مگر جی دی بان پھڑے گا اُن لے جائے گا نا دین بان فڑنی ہے جن مستفا دین دی با فڑ لینی بولو چل گئی سی جنت جان والا یہ ہے کلمے پڑھ کلمے والیاں نال کلمے والے کون نے پرہیزگار کون نے ہوں اگلی ونڈ اگلی کلمے پڑن والے یہ پھر دو قسم نے کلمے پڑھ والے دیاں دو قسم نے ایک کلمہ تے پڑھ دے نے پر دین نو نہیں بنتے دین دے منکر نے یہاں آخیا ہے منافق حضور پاک سرکار دی شان دے منکر نبی پاک دے دین دے منکر رب العالمین دی شان دے منکر دنکر منافق آکھیا آخیا ہے منافق ایتھے کلمہ ضرور پڑھتا ہے کلمہ پڑھ کے تے پردے پر لکیا آتا ہے لکیا پھر دے کوئی ان مارٹتا نہیں کوئی انہوں لڑتا نہیں مسلمانہ تو بار نہیں کٹتے برادری بھی جوڑی پھر دنے, سارے دنیا دے کلمے دے دھوکھے جائے پھرتے ہیں جہاں اداہی پڑھتا پھر, دنے, دا پڑ دا, پھر دا وے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منافق نو قبر چ نگا کرنے حساب کتاب رکھ دیتا ہے اتے جڑا حساب ہوتا ہے من رب کا تیرا رب کون ماں دینو کا مبارک شخصیت کے بارے کی آخر ہوں سونے حساب رکھا سوال جب رکھے قبر منافک نور امام حکیم تمزی فرما دیتے پہلے امتانے سوال قبر جب قبر در سوالوں جاب نہیں تھڑے کیونکہ انہوں امتوں میں منافک نہیں تھڑو اس امت دردر منافق جو پیدا ہونے سن اس وجہ اللہ ربھی شانا پڑھتا لیکن پڑھتا لوگوں کے مسئلے نے ہاجی ہزور پر گلا نہیں چل سکی فلاح دی بکواسا کرتا ہوئے یہ کتا جدو جائے گا قبر کے اندر دوسرے سوال کے فیل ہو جاوے گا ماں دین ہو تیرا دین کی کلما پڑھتا ہوا نبی سرور گستاخیاں کرتا ہے ہزور سکار کی شانج بک دے انڈا کتا جاوے گا تیسرے سوال کھل جاوے گا سوال تو بال ختم ہوا چڑنا وے ہر کلمے پڑنے والا ہر کلمے پڑھ والا جنتی نہ آخی منافق کلمہ پڑھتا ہے مگر جنت کی ہا نہیں لوگ جنت کی ہا خوشبو تک نہیں سنگ سکے گا انہیں قبر درد جانے ہی فیل ہو جانا وے کلمی پڑھن دی ایک قسم لیا دی جڑا پڑھدا ہے لیکن دین نو نمدا نہیں دوسرا وہ جڑا کلمہ پڑھدا ہے دین سچا منتا آپ گلت منتا میں گلت ہاں میں پاپی ہاں دین سچا دین حق ہے نبی پاک سرکار ہر فرمان بار ہکے دین دی ہر گل سچی ہے سی ہے میں گلت ہاں دن سی ہے مگر چلتا نہیں عمل نہیں کرتا حرام کم کرتا جی تگے پھر رہا یہ فاسق پہلے نکتے نے منافک یہ آخر نے فاسک پہلا سیدا جہنم جاوے گا یہ جڑا ਦੀਨ کلا پڑھتا دین منتا وے لیکن چلتا پورا نہیں پیا یہ جدو مرے گا ਤੇ جدو مرے گا ایمان سے موت آ گئی یہ جو قبر درد حشر دندر جو رب چاہے گا یہ سزا دے کی دی سزا دے, کے دی سزا دے کے پھر بخش دے بخش کے ایک نہ ایک دن جنت ضرور دے گا نا ایک نہجات ضرور پا جانی کلم کلما پڑھ کے آپ کو غلط منیا مگر دین بھی دی کسی گل گلت آخیا نہیں یہ ساحبان فاسک آخیا جا فاجر آخیا جا فاجرہ کیا جا گنہگار آخیا جا یہ میرے بلال امی सिदा जन्नत जा कोई वादा नहीं सीधा जन्नत भेज का उस वादा है जोड़ा परहेदगार आई गए बोलो बोलो बोलो ایک ہو گئے سیدے جنت جان والے جنہوں عذاب بھی وہ کون ہو گئے کلمے والے کون ہو گئے جہیزگار جنہا نے جنہاں اس کلمے دا حق پورا پچھا دوسرے ہو گئے جہ س جانم نان گے وہ ہو گئے کلمے پڑھنے والے مگر دین نو نا نا دین منع آن کون ہوں نے بولو بولو آئے آئے اے اے تو نہیں پتا یہ سو فرماندا اللہ ویک ولی دن ویک تر سنے نتھو خیر شاید موت دکھو دکھے نت جن کی پوشن نپو شاعر جاوا پیر باہو اللہ کا ولیے تو ویخر پیر باہ فرماندہ زبانی کلمہ یار ہری کوئی پڑھدا پڑا زبانی کلمہ ہری کوئی پڑا پر دل دئی دا دا جتم دل دے دا بان حوئی دل نہ کلم یار پڑ دے کی جانن یار گلوئی متا سہاگل سبحان اللہ کل میں پیر کے پٹھا کی گل آئی اتے پیر پٹھان تو سال کی گل سڑا چڑنا اللہ دے ولییا کا ذکر ہوئے رحمت رب دی ربرتی خاجا سلمان تو سوی رحمت اللہ ہے آپ سرکار دے کول ایک افغانستان بندہ آیا رال سید سیل سی ہاضر خدمت ہوں درد کردہ لپا لا میں رب سونے دیرتی بڑی فری ہے مینو کوئی فقیر نہیں لبا گل بھی اج تو دو سو سال پرانی ہوں اٹ پہ میں فکیر سونے افغانستان چریا وا بڑا جگ فرایا ہے پر فقیر نظر کوئی نہیں آیا آپ فرما نے آپ فرما نے درویش آؤ फकीर ते रब हर थां पर अख वेखण आई नहीं हैजूर मैं रब सोने मोहब्बत इश्क लै आया वहां मेहरबानी फरमावो मैनुता आप फरमावो आप मुरीद अर् करद सोने आ, मैं सारा कुछ इको इक बारह लैंड इको इक बारह लैने आप फरमाने पछा नहीं थकेगा مر جائے گا اراد کردا ہے مرانگا تے معشوق کی حقیقی دی طلب مرانگا پھر زندگی کا دے واسطے چاہیے دی ہے سبحان قبول مہربانی فرما ہا. جو کو جئی کو واری دے چھن اپ فرمان دے نے. سینے ول سر جھکا دل والے پڑھ کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ सरकार ने अपनी हिम्मत सर्फ कीती कलमा पड़ाया चोट मारी फट खा के डिग प्या जमें मछी तड़फ दी तड़फन लग पड़फोश के अग जो आई ए बर्दाश्त नहीं हो कलमा रोजाना पढ़ा थी पर अज किसी आशक ने पड़ा छी सदे सद उठ हाँ तड़फदा तड़फदा पानी का तला थी जा डिगा पानी उबल लग पे हांडी का पानी उबल जाए सरकार ने फरमाया बहार लाया वो बहार लिया जान जान देनेपुरद दे कर छी सरकार ने दफलवा छ मीनारे तिड़ी बैठी थी चिड़ी आला के चुंज चल चिड़ी नाल पै गया वे وہ بھی تڑف لگ پی ہوش کوئی نہیں نہ کھان دا ہوش ہے نہ پیو دا ہوش ہے نہ چڑی نو برادری دا ہوش نہ سنگیاں دا ہوش بے ہوش تڑف دی اے. پھر جا بیٹھی درخت دے ہو سچائی درخت دے بیٹھی جدو ادان دا ویلا آؤں اللہ اکبر ہوئی پھر چڑی وٹ کھا کے مولا دا نام سنیا عشق دا کلبا ہوا زمین تٹ جان دے دتی وسنگیاں اے ہی مرشد کامل دا کلمہ پڑھانا ہن تے قسم خدا دی کر کے انا پیر دی مرید دی وی کھیڈ بلے کھ کھیڈ تماشہ وے سیپی بنی کھڑی اے گل ٹھیک سیپی بنی کھڑی نہ پیر نو پتہ پیر کی ہوندا اے نہ مرید نو پتہ مرید کی ہوندا اے ایویں ہتھ چ ہتھ دتی اوندے پیسے لٹوائی ہے قسم خدا دی کر کے انا बजुर्ग लोग फरमाते ने पीर दिन वनकिया आने पीर रहमत आदा एकमत आतं सुबह रहमत आीर पठान तो सिया वांग नबी सरकार का इश्क दे ताबेदारी दे जड़ा दीन तो चलावे गैर सिखावे दीन समझावे हाँ जी भावे नजराना ले लवे मगर लालच ना कोई तलब ना दूसरा रहमत जरा पैसे लई जा रखी जावे दीन नदर से न दस गैरत न सिखावे मुरीद जिथे लगा उ लगा रहे जिम्मे पहलो आया बर्बाद हो कराया जाए م ساری اندر نہ, بدلے،, دا دین بدلے, نہ حالت بدلے نہ شکل بدلے نہ عمل بدلے پکا لانت لانت مرید سر تباہ رکھی بیٹھا کھانا خراب ہو بابے سدیا مریدنی گئی کول مرید عزت ہی محفوظ نہ ہوئی تبکائی نہیں بچ دریداری بڑے بڑے آسانے میں دی وانڈ ہو گئی کہ ایک ہو گئے خاص سکھ ایک ہو گئے منا ہوں اسل اساں سوچنے بھی ہوں چوکھا ہوں کہڑے لوگ نے جڑے ہے نا سڈا دیسی طبقہ آدی لوگ جٹکے یہ تو بھجانے نے اصا گلان چاہیے میں ایمانچہ ما, کوئی کوئی نسیبا بےمان ہوگا نہیں تو انسر جہاں آخرمار چلتے نہیں تاسک ٹولا جہ ترک گئی آفتا ترقی آفتا نہیں شمار ہو گئے انہوں نے دی جی. چیز दुनिया चलते अपन भी एडे लानी ने लैटरीना मैं अगले दिन तकलीर तक गया इस कौम तालीम याफ्ता कौम का शूर जो वेखना हो जिन्ह लिखना होंगे ना स्कूल आलिया इन्होंने शोर वेखना हो लारी अड्डे या बाजारा जेडिया मस्जिद है ना لٹرین شوری لڑے فوٹو بنا بکواسا لکھی کہ دائی خدا دی میو ماسٹر شگرداں این پڑھ چنگے لٹرین جا کے किसी की धीते इन याद नहीं ना हूँ यह सदके जावा तेरे शौर सिखाव तो उठे भी हर किसी आप परूल आे बेगैरत उथे भी जाके किसी की धी द पही है किसी के पुत्र की पही है फिर यह शौर इन सिख त हिंदू जो तुर जा लैटरीना च ते हाल, वे <coughs> इमान वेखणाल ईमानसो की आखना वाह वाह मुस्लिया वाहलिया तरक्की सही की मैं गया तो उ लिख्या खड़ा देखो, दुनिया चांद पर पहुंच गई तू अभी यही है वह बैंक लालती पुत्रो लैटरीन ये गल लिखनी क्या लैटरीन चांत हों दुनिया चांद पर पहुंच गई तो मती गई हो सुनो सुनो शहूर शहूर हां तानू एक आंदा है आगे जी साइंसदान शहूर आले ने असा आख्या अच्छा कहा असा आख्या यार साइसदान खोती रेडी जो शहर आला है कह लगे हो कि اصا کہ دسو سائنسدان استنجا کرتے آ کے کوئی نہ میں نزدیک شور آگری نہیں کروتی ریڑی آئے مسلمان وہ کردے تزدیک استنجے کرنے شعر آن آ سچی بولیا جی سائنسدانگریز ماں نال زنا کردے میں. تے ریڑی کرتے ماں دی تمید رکھتا ہے شعور والا کھوتی okay. ریڑی والا پر دل زبانہ ہی ہے بھائی آدی ہے ہاں ادر یہ فرمائی نے اور سجیا سن لیں تینوں میں ونڈ کر کے شیشہ کر دیا سامنے تو تشاع مناسب کہڑا ہے اور فاسق کہڑا ہے اور پھر متقی پرہدگار کیڑا ہو جاوے تو کلمے دا پتہ لگ جاوے کلمے والے بننا کی ہے کہنا کہنا کی کچھ ہونا ہے ساری تبیل ہو جاوے سمجھ آ گئی نا ایسا جنہیں طبقہ جدید جاپ جدید ہے نئی روشنی والا ہے روشن خیال آخد ترقیہو اکثر کہدا ہے لیبرل اکثر اعلانتی طبقا اے دین نو نہیں مندا کلمہ بڑی کھڑا ہے پر دین نو ایناں نال دین دی جدوں وی گل کرو گے کھوتے انگو بھڑا جامو بڑا کے پر منہ پھیرن گے سننا تک گوارا نہیں کرن گے آکھن گے مولوی جی مولیاں نو کی پتہ اے اور پرانیاں گلاں نے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہر سنت طریقے دی توہین تے بیزتی کردے نے ہاں جی ذالک نبی پاک سرکار نے کھانا کھانا ہاتھوں مبارکا انگلیاں مبارک چوسیاں چوسنا ہلور پاک انگلہ مبارک دے سن جو انگل مبارک لال سرخو جان دیا سن کوئی ذرہ کترا کھانے مبارک دا کسی پاسے ہتھاں دے رہن نہیں تھڑ دے, دے. آ فرما دے سن کوئی پتا نہیں اللہ نے برکت کس ذرے دکھی ہوئی ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> محبوب پاک دی سنت ہے لیکن کا پتا کی یہ ویشیا نام ہے یہ ویشیا نام اس طرح لالتی پتر مزاق سے توسنیا بی اچ جو لانتی جڑے آندے نے انگلا چوسنا جڑا ہے یہ انسانیت نہیں یہ وحشت ہے یہ جنگگی ہے یہ جنگلی پن ہے یہ لانتی کی کو چوس دے نے کی کچھ چوس دے نے کی کچھ چوس دے نے اوتے انہاں نو جڑیاں فلمیں ویکھ دے وکھان دے نے اون ویکھو اون دے معلوم کرو کہ یہ کی کو چوس دے پے انگریز وی تے انگریز دے ٹٹو وی اپنا گند چوستے ہیں اپنا پیشاب پیتے ہیں وہ پھٹے لانا کونگلا منہ چونج کھانے جان کھانا یہاں کھا جاوے تے اون فرق نہیں تے جو جان فرق آئے نبی ہزور ہزورت ہزور کر منافک یہ منافک لکھ کلما پڑے یہ کلمی جنت نہیں جان دینا کلمی ان جنت نہیں جانا ایک نہ ایک دن جن مستفا دی ہر سنت نو برہت سمجھے سمجھ لگی نا کوئی نہ جٹ بندیاں نو آکھو گے پردے مول سا بالکل اسلام دا واجب ہے اور غیر مردوں کے سامنے اسلام نہیں آؤ دینا اسلام عورت دی آواز بھی اچھی نہیں آن دینا اسلام تے بانگ نہیں پلن دینا یہاں آخو سکولیاں نال گل کرو تا ترکی نی کر منہ نہ ہو چرشا دل چ لگی ویسے واہج پہلیٹ کیپیاں پہنیاز کاپیاں پہنیا جی ہاں رن دیاں کر دن دا وڈا جو ملانتی سی آئی خدا دی پڑھ رہا سال ساحل رسالا نکلد کراچی چو ایل پیا دے دے. کوئی حال لکھے نہیں. اوے اوے اوے. خدا دی قسم کر کے نہ زبان تھی آ سکی گلا پتہ نہیں ملوڈیا چھپائی کیوں رکھا ہے. سر سی آدھے ہوتے ساتھی آتے آندے ہوئے اندے قرآن ہے اللہ دا کلام نہیں ہاں کا کافر دنیا جانتے ہے جاندے جی بلوچستان آکبر بگٹی اکبر بگٹی کول کسی بندے پوچھا ہے میں اگلے دن ڈیرا غازی خان گیا تقریر سے تو بلوچی دے پھر میری تقریر ہے بلوچ بلوچی بلوچستان آ را. تقریب مول سی کہ لگا جی میں کتوں آیا کہ اصل بلوچستان سردار رحے دے ڈیرے بوگٹی والے ہیں انہوں نے زلم ستمیا نکلا او سنایا کہ اکبر بوگٹی نیچے کیا قرآن جہاں نا قرآن کی ہے اس کا یہ محمد کے قصے ہیں یہ محمد کے قصے بنائے ہوئے باقی ہو میں ابو جہاز پڑھتا ہے کہ نہیں بکتی ہوئے پر کھوتے آلی دہڑی جنہ نگریز نوابیاں دیا آخیا گھوڑا نسا جگ نسا رقبہ ہے وہ دے دشمن بڑے نے تے آخر شہ دا جنا دوڑا ہے تری جائیداد ریسا پکرنے بھی ہزار لڑکیاں دیا ریسا نہ سڈے لاہور چی ہزار لڑکی ریس ہوئی ہوں کچھیاں پا کے سلفسٹار ہوں میں لفظ اندر بولوں گا جہاں گی واسطے بولے ج ریس دی ریس کی جو گل کرنی سارا سلف اسٹارٹ ایک بھی سلف چکی خریدی ویکھ دے پائے آلات سارے کٹے شعر آلے ترقی آلے وہ کٹے ہوئے گلے okay. عزت کا معاملہ ہے اندر ہو جائے گا قسم خدا کرنا ڈوروا تو سان نیو ربا وہ مول آئے کوئی ڈورو کتے بلے سور باندر سب کوئی جنس ہے کچھا پائی کھلیے کچھا پائی کھلی سڑک آئی کھلیے سلف چکی کھلی ہندو سکھ کھتری چوڑے چمار سارے ویلتے پی اخینا کی پیا ساری عزت دا معاملہ اندر کرن دی آکھے گا جہاں آکھے گا نو نہ نسایا جائے اندر کر دیا گے وہ ساری ترقی دہاج رکاوٹ ہے ماملہ دیکھ وے کہ کلمے پڑھنے والے سارے جنتی بھائی یہ بھی جنتی نا जिम्मे सारे दिहाड़ी ड्रामे वह समझदी ड्रामा चंदा तुम ड्रामा चंदा ड्रामा कमर भी ड्रमा जेवे ड्रामा कर छोड़ा क्या अकल कर धोखे ड्रामा नहीं दीन एक हकीकत यह न समझी ख्याल चलना رب چلنا اپنے دین چلنا نال نہیں چلنا اس میں کوئی ایک سو بھی کوئی پورا میٹر کٹی جی سی پیچھو ڈیڈی پھر ویک کے پوری آ گوٹ ویری گیری تیری پچھا رہے گی نہیں میرے پیر اپنی صدقے جا تیرے پیر تو جن دعا اپنا نتی جی اس پیر دی کرامت تو بھی سدکے بخش ہو گلا کرنا پڑ بخشے اچھا ہوں میں اگلا سوال کرنا انہوں لانتیاں لانتی تو پوچھو یہ کم تسا جو کچھ گولی تیساں تی بغیریاں نے کی نے ترکی ہے کی آخ گے ایمان نال ہوئے نہ ہو توڑی جنت بیٹھا پر والے بخشے پہ قرآن فرم آ سڈا رب فرماند ہے کئی بندے یہو جہن جڑے آخر نے ایسا اللہ ملنے آخرت بھی ملنے ہوں مومن لیکن وہ مومن نہیں یہ پہلا سپاہ سورت بکرا ہے رب تو فیق دے آپ جا پرکا پرتا صورت بکرا شریف شروع پی ہوں الفام گل بولا بفی اس صفحہ پرتال ہے اتنے سفے آیت نہ لکھی خری ہوئے کئی لوگ ایسے ہیں جہ آخری اصا اللہ بھی ملنے ہوں آخرت نو بھی ملنے کی مطلب اصا من بیٹھے ہوں کلمہ پڑ بیٹھے ہوں اصا من بیٹھے آن من بیٹھے ہوں لیکن رب فرما دے پکے بیوان لے مومن ہے وہ پکے کر نے مو مل ہے بارے دے دا گستاخ ہے نبی پاگ سرکار دن کی مخالفت ترقی سمجھتا ہے جہاں ہرور پاگ سکار تلدلی سمجھتا ہے یہ لانسی منافق ہے لکھ کلما پڑے نے جنت کی ہا بھی سنگڑی نہیں پاویں کلما پڑے کھلو کے پردی پرابے جنت الملہ میں دفن ہوے جبریلے امیر حضرت ابراہیم خلیل کا جناد پلاوڑ ایک بھی جنت دی ہوا لے سکتا جنت دے واسطے آرام ہے جرا پاک مستفا کریم دین دا مخالف دشمن کلمے بننے والے کو جن رجحان کیا... بھی نہیں آخنا چاہیے کلمے कोई والے سارے جنتی لگے پڑے کوئی ہوئی بنڈ نہ بولوچا سبھا اللہ پر سن قبر والی اس پر ادا نہیں ہوگا میں سنا بولو سبحان اللہ صدقے جاؤ صدقے مشکان شریف دی حدیث کا کچھ حصہ وسلم نے فرمایا واف ال جدو قبر دفن ہے فاسک فاجر یا کافر شاہ عبداللہ اللہ ترجمہ پہ فرما نے بچوں دفن کردہ میشوت بند ہے فاسک یا کافر فاسق یا کافر بندہ جدو دفن ہوں قبر کی آخری ہے لا مرحبا ولا آ کوئی خوش آمدید نہیں کوئی گاڑی نہیں آیا ہے تو جدو زمین ٹرتا سے مینو بڑا پیڑا لگتا سے اج میرے کو آیا میں ہکے میرے ہوں تم اور گا میں تیرہ شرکی کرتی ہوں میرے پاک نبی سرور نے فرمایا فک مومن بٹکار یا کافر یہاں دونوں کے اتنے قبر ملتی انہوں نپتی ہے نپتی تخت والے فل لا دیا پتلیاں اپنی تھان چڑھ جاتے والی کبے آ جبے پاسے والی سجے آ ج میرے مدینے دے تاجدار نے انگلوں میں انگل پائی اپنیاں پاک حضور پاک نے صحابہ نو ان سمجھایا فرمایا سمجھایا جو میں سجے پاسے والی انگلانا کبے ٹر تے کھبے آلیاں سجے انج بندے فاسک بٹکار نے اگے میرے علاقہ نے فرمایا رب سونا ستر ساپ ستر ساپ مقرر کرتا ہے انہوں نے ہر ساپ ان زہریلا ہوں انج دال ہوں ہوں اگر روئے زمین سے پوک چمارے جنہ چیز دنیا روے گی روئے زمین تے کوئی سب نہیں اگے گا 70 ستر سپ میں پوچھنا وا دس نبی پاک سرکار کہڑے کہڑے فرمان جھوٹا آڑے تو کنڈ کرے گا میرے پاک نبی فرمائے سپاں کا حال یہ ہوں اندر سخت سپ ہوں نے جنہوں نے روئے زمین کے جی فونک مار دے روے زمین کوئی شہنی پہچا سکے گی طاقت ہی نہیں ہجی انہی فونک نچاؤن کی سبلہ ختم ہو جانا ہے تیرا میرا کی حال بننا ہے فیصلہ کر گناگار ہاں بدکار کی مجرے ما کی پاپ کری ہاں کہڑا کام ہے حرام جدا, اسا نہیں دے جھوٹ سارے کول ملاوٹ سل ہے یہود پرستی کو اولاد دتی بیٹھے بیٹے آر ٹی وی چکرے رکھی بھٹے آڈی شریعت والے شریعت والے مفتی دیتا دیا ہے جس گھر دے اندر جس مولوی دے گھر کے دے اندر ٹی ہوئے اس مولی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوں آ سنو سنو سنو فتوا سنو جو میں نہیں بیٹھا ہاتھ پڑھ سکتے جو اتنے کی لکھا فتہ وا بریلی شریف اتوں دا فتوا جی جی ختم دے دے ختم, ختم, ختم بالکل so, بریلوی نے کہا بریل شریف کا فتوا ختم چاہیے so, مونج پٹی آ فتوی کدھر جان گے ڈالوے یاد نئے ڈی ڈھول برادری ڈھی ڈالے فتوے یاد ہیں کی بے جا سکتے فتوا بریلی شریف سفا نمبر تین سو نوے ٹی وی دیکھنے والا و فجور کا مرتکب ہے وہ فاسق فاجر ہے جہد ستر سپ قبر چیچنے میں حوسلہ کر جی پکی ہو گئی اور سا ایک بےلی ہے شمون ساڑ ناسر کا پلٹ بنایا اس آخر قسمت سا شکی ہو گئی انہیں آخو کسمت ساری پکی ہو گئی ساڈے بےلی آخر قسمت سا شکی ہو گئی نہ مدنی نہ مکی ہو گئی جی کاندے رہ بچ دے پیسے دودھ ساری پکی ہو گئی دودھ پکی ہونی ہے اولاد بھی بوش دے بش دات پیسہ ہو دے ایجیاں کے سکول پڑھ رہا ہے حکومت چ جی لگیا سارا بوش دے تھلے جہمت سا شکی ہو گئی نامدنی مکی نامد ہو گئی جے کھانے رہ بچ دے ڈالر ہے جی چلتے رہ بچ دے مگر مردو ساری پکی ہو گئی ٹی وی دیکھنے والا فسکو فجور کا مرتب پائے. کہ اس سے تعلق ربت ضبط رکھنا باعث و الزام ہے میں اللہ تعالی فخل و کرم دنال اعلان کیتا ہے لاہور بھی جنگ ضلع جیت تقریر تکیاں اتنے بھی تک کرنا میرے کول جڑا بندہ تاریخ لین آئے گھر ٹی وی نہ بال سکول نہ ہو نہیں تے میرے تاریخ لین نہ آوے میں پلیت نہ رابطہ نہیں رکھ سکتا یا وعدہ کرے جانے ختم کر دیا شا مرجا سامنا گھر آئے اور سی تعلق ربط ضبط رکھنا باعث تہمت و الزام ہے اور ان سے بچنا فرض ہے لہذا ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہ درست ناروا اس امام کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے قطع تعلق کرے جس کے گھر میں ٹی وی آئے اور جدا ہو جائے یقیناً اگر امام مذکور ایسے لوگوں سے تال میل رکھتا ہے تو وہ فسق و فجور کا مرتکب ہے اور اس کی امامت ممنوع اسے امام بنانا گناہ اس میں نماز پڑھنا مکرو تاہنی وہ ٹی وی ہوتا ہو پیچھو نماز نہیں دی تو جس کنجر اپنے گھر ٹی وی اس مگر نماز کے ویوتی ہوا بریلی شریف د آپ فیصلہ کریا جی گھر جا کے بھائی گھیڑیا چٹ کی پڑھی بیٹھے آ ایک اور فتوا فتوا فقیہ ملت نہ لکھا گا بہار شریعت جنہیں کتاب لکھی ہے دے نے نے ہندوستان دے وہ بھی ہندوستان دا فتوا ہے یہ بھی ہندوستان ہندوستان مڑھ بھی فتوی دیں مراد کی ٹوپر چھاپنے یہ صرف تن بالشاہ خیر بابے بھی سان تین د ش دس لوگ دس لی شر گل یہ بہشتی لگے آئی بہشتی بنے اور میں حران ہوا اگلے دیر میں پاک پاگ شریف کی بابے فرید کی بحثی تو موڑوں کتوں دنیا آئی چھوٹے کھا کھا چل جانا ہے لیکن مینو سمجھ نہیں لگتی کہ نہ نماز واسطے کدی ایتار لگتی कदी वे कतार लबनिया लड़ती हो पिछा मैन पद अच्छा उधर जन्नत लभनी है लंघ केब जाएगा तो इतने दौदख ली पीवन पोल पीवन तुन की बादशाह बिरादरी सदके सदके तेरे अकी हौसला कर बाबा फरीद मुतार बनाई बैठा तू बहती लंघेगा मजाक की बैठा नबीन दीन का जे में मोरिया लंघ के जन्नत लभनी होंगी तो तीर्थ पारका वास्ते आए जाने करबला क्यों लगी थी रब थोड़ा भी आखदा एक बोरी बना देना कोई लोड़ नहीं जंगा की कोई लोड़ नहीं कुरान त अमल दी ना, कोई कुरानते नवा बोरी लंघते जाओ जंती बनते जाओ इथों नबी पाक खाचारा गुजर गए इनू बहस्ती समझी बैठा नबी पाक सरकार मक्का शरीफ के अंदर चालीस साल नबूत दलानो नहीं फरमाया کہ میرا حبیب گلیاں ترونجا سال گزرتا رہا جائے مدینے دس سال گزرتا رہا ہونا گلیاں لنگ جاؤ گے جنت مل جائے گی لیکن کسی تھانے نہیں وکھا سکنا رب و حد لا شریق مولا نے جیتے بھی جنت و ہو سوال موری بہشتی بننا پھرنا مزاق بنائے بابا فرید دربار تو نبی پاک گزر جان وہ برکت بحشتی نہ سمجھی لنگ گیا میں بہشتی اور جو مرضی کراگا تیرے دوست کی آؤ کی مہر لگ جانی آئی اے دے اے دے بہشتی ہو مطلب برکت والی اتو لرکت لے تاکہ تیرا عمل بدلے تیری زندگی بدلے تر ہر کام چیری خیر ہو سریت کا پابند بنے جدو مرے جاوے تو جنت چور جائے یہ مطلب تبھی خلا بھی لنگ گیا پھر بے قد جلتی ہو گیا री वारी तो बाद जो पारू तारा खुल् तोहारी कहरे आने बख्शे ने तो मुड़ जद बख्शे جی او موری لنگ کے تے بخشے پائے نہ کتریاں باہر چوڑیاں ویلی تے سب جنت نزاق نہ کر ہزور ڈر خدا کھو ایک تیری مونج کٹی کھلے نے نا مراد جہل در میراسی شاہے کمال جو گو دا پتر ہوں سارا بابے فرید دربار شیر میاں دا دئی یہ فلانا میاں دا پتہ نہیں کیڑا دہائی خدا دی بابا فرید ہونے لے بچ نہیں ہونا وہ آندہ ہونا اتری تسی سنبھالو میں گیا قسم خدا دی کر کے آنا جدوں بھی جاؤ نہ مراسیاں کا ٹولا کسریا دا بیٹھا ہونا رنا چارے پاسے گیٹا پاون منڈے گیڈا پاون منڈے گا نہیں دائیے ہے شیر بھی ہوسرا گائیلیاں ویخ ونگا چڑھاو کڑیا در دا باہر دیا <laughs> واہ سنی واہ واہ سونا وا واہ تیری نا سائ تنا تال بابے کی <laughs> واہ سدکے جاوا سدکے تر ولیا مزاق کی بیٹھا ونگا چڑھا لو کڑیو <laughs> آؤ دعوت بھی ملتی ہے گھر نکلا تو بابے فریدے با دربار سے بیٹھے نکھر دلے چارے منے انہوں کے کول چوڑیاں چڑھا کسم نو تاکہ وہ وی کلا کھیڈنا پہ بابے فرید کی آخر لاکھ دان تی تک فرید کے نعرے مارد یزید آ تینوں شرم نہیں آتی جو سڈے آسان پہ آ کے سیبیا بی دیا قبر نہیں دسدی بیبیاں قبر نہیں دسدیا کپڑے دس تالے کھڑے نے تو اپنی رن دے دے غیر مرد دیر مردا کے کلائی نو وقت پہ چڑھا میں ڈلہ آیا دربار دے کلوتا ہے اے بابے فرید تو لالت لے سکتے رمت جنت نہیں لے سکتا جلتوں لے لیے جنہیں بابے فرید آت غیرت ہے بابے فرید دا دین آخے جو غیر عورت دا منہ غیر بندہ نہیں ویک سکتا اورے سور اور سور کی کوچ لوگ جنتی تو دس لوگ ذرا چل میں بخشے پایا میں دردوفا اپنے درد ہوں ہمیشہ کسی دا دشمن مخالف جاوے خوب تو خوش ہونا لگا جا بالکل بالکل موتر سیو نہیں جی تا سجن جانا ہوا سات پیچھو گالا تھپو گیا تھٹو گے بندہ رہ سان اپنے درد جانم نا تا پر خسما نو کھان پہ سارے جانم تو اکا کے شکر ہے جان جو نہیں دا کیا جو. درد اللہ آرام ایمان بچا تکریر سننا رام جہیا کردے بچ جا جے ایمان بچا کسم خدا دی کر کے آنا صرف میں کچھ نہیں کر سکتا اگر میرے کو حضرت فاروق آدم والا ڈنڈا ہوں حکومتوں دی مینہ دے زبانہ کھیچ کے بار سٹ دیں دا مینہ نو نبی دے ممبر تے نیرے قدی نہ لگن دیں میرے پاک نبی دے ممبر دے ہر نکتھو خیرہ نیرے نیاد آ دا قسم خدا دی کر کے اللہ ایس ممبر دا وارستے قدی بابا فرید ورگا بندہ تھی میرے علی شاہ ورگے بندے تھا سٹ کے جاوان میاں شیر ربانی ورگی بنتے سن دین دستے سن حق دستے سن ہوندے سن اللہ کی پچھانے سن حق کسی کا ڈر نہیں خوف نہیں بن گئے تا کر کے جڑا مرضی اتنے چڑیا کلائی تچا لو بچا لو بچا لے اس لیے تیر بچاؤ کی فکر ہو نہیں اپنے آپ کی فکر رکھ لے کسم خدا کی ج روٹی نہیں ملتی زہر تین زہرکے گا تے مر جاوے گا روٹی نہ کھاوے ہو سکتا اٹھ دن جی جائے یہ ہوں زہر دے پھر قسم کھلا دی کر کے ہاں میرے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی وارث عام لوگ نہیں ہو سکتے پاک نبی شریعت سمجھنے والے لوگ ہو سکتے کلوے کی ونڈ سمجھ آ گئی نہیں جی سمجھ آ گئی تو میں لفظ کام کروں اور سنو ہاں ہاں فتوا پہ سنا فتح فکی ہے ملت ٹی وی بارے اور پھر گل پھر پی تھی ادھر دربار نو فتوا نف جلد نمبر پہلی فتح پکی ہے ملت ہندوستان ادھر ویک سفر نمبر ایک سو سولہ ٹیویژن دیکھنا حرام اور ناجائز ہے اس کو دیکھنے والے فاسق ہیں لہٰذا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں اچھا سنو یہ اجرے دے یا ادھر ادھر جدھر بھی جاؤ گے جہاں ملا میرے مخالف ہونگے نا ان کے گھر ٹی وی ضرور ہو چکلے نہ رکھے ہونے گرائیں ہوں جس مارے چکلہ پیا ہے उस मेरे नायर रखना ओनू पता है फतवी सुनाऊ जो सुन के जान गए तो ओ आखना मॉल जी निकल निगल निगल निकल तेरी मोंज कुटी चेडिया पिछलियां चट कित अगलिया लाखी बनती निकले इतो तेरा खाना खराब हो गए होर अल्ला बंदा हो नुकसान किया टुकर नु पानी वाहवा क्या चलता है اصا انہوں لائی کھلے ایلے اصا امام غزالی جدو چشتی کی تقریر آدھے امام دجالی لہذا یہ کرو ان آخو بھائی یہ ہے تے ادھر جاؤ نہ آ لیکن اینا بد نو پتا کوئی بد بخت جو مرضی بوٹے پٹ لو میرے رب دھرتیے دھرتی مالک اویے اور رات نے چشتی دا پیر دوا ہے نا روئے زمین سکتا اور جتھے نا چیز جائے گا ہزور د گلام کا سدکا جی کھڑک کے بولتا ہے بولے گا پاویں ایجنسی فلانے کے تیجے چوتھے جنے میں کڑمی بیٹھے ہو جانگا میں صرف کے خلاف مت بولے بولیا میں گل کی خلاف بولیا برائی کے خلاف بولیا جاتے کفر برائی آ نے میں تھانے دا نظام کفر تھال کچہ کا نظام کفر یہ میرے طرف لکھ لانا کوئی نہ کوئی نہ برائی کے خلاف پہ بولنا میں بیٹھا کرسی جب یہ گورمنٹ کا محکمہ بیٹھا ہوں کُرسی تل کرو ترلے کرو کیا کریںسی اوپر سے آڈر ہی یہی ہے میں کہ میں گل سنوں میں بھی کرسی دے ہر کہنا میں تسا انگریز کی کرسی پہ میں مصطفیٰ کی کرسی پہ تو اسی اتو آڈر دے مجبور جے تو آڈے اتو بوش دا آڈر رے میں بھی اتو لے حکم دا مجبوراں میرے اتو رب العالمین دا حکم میں کسی دا لیا بھی نہیں راکھ ہمارے ہاں مولوی ہے جو کہتا ہے کہ انگریزی قرآن مجید میں ہے سورت اخلاص میں نوز جڑائے آکھے کہ سورت قرآن پاک چنگریزیوں کافرے مرکات دے پتر جڑا قرآن مجید نو انج نوز باللہ من ظالک یو تے وانتے فلانتے اس طرح دے لفظ قرآن چو جڑا کڑے کافرے دے دارا اکلام تو خارجے رنوں دی طلاقے نتلوں دی رام دیا گریج تو قرآن اس قرآن سنو میں تو انہوں ہونو بیکھو ادھر بیکھو جدو تسیہا کھو یو لد ادھر بیکھو ایک قرآن کافر دے پتر کے میں قرآن بگاڑی آئے لم و لد یہ عربی دا لفظ بنتا ہے اس دا معنی بنتا ہے لم یو لد کسی سے جمایا نہیں گیا یعنی رب دا کوئی پیو نہیں لم یلدے جمیا نہیں کسے نو لم یو لد کسے تو جمایا نہیں گیا جدو تسی یو بناؤ گے انگلش تے یو ہو گیا دا، تے لہدا دا ترجمہ ہی کو پھر یو دا مانا کی ہوتا ہے لم دا لانا ہوں مطلب کی لم مطلب ہویا عربی اربی اللہ کی نو کیسے جمایا تو لم دا مطلب یو مانا تم تے پھر کی کرو گے تم کسے تو نہیں جمے फिर की मा करोगे जदों यू द माना तुम प्य कर दिया खतरी का पुत्र लखना जुड़न आए ने ना मुराद लानती हो गए निका उन्हों के टुट गए بھی ٹائم کنجر کا بھی ٹیا ساری نسل <سؤال> گو حرام بھی پا جمتے ہیں نکاح شادیاں حرام نے انہوں نے ہاتھ ملا حرام ہے انہوں کا کھانا پینا حرام ہے ملوں کا بھی مختلف کا بھی حق بنتا قرآن مزید ایڈی وڈی تحریف کی ایڈی وبدیلی کی قرآن کے لفظ بھی بدلے مانا بھی بدلیا اس مرتد نار کے پھانسی لانا چاہیے سر اس قرآن مزید کی توہین کی قرآن کا مانا اور یہ الٹا کتے آخر اپنے نسل نہیں ہونی میرا دل یہ لالت نہ وا کفر بی بی ایگ یہ ہے بیگ یہ مرو سی ایگے چھوٹی یہ لکھی تو کو لگا بنناس ہے سب قرآن یہودی دے پتر بوش نادی کرنے روپیہ لاستے ہوتی اپنی پئیے او میرے ربا میرا دماغ اٹھ گیا سنگیو میرے ہوش چٹ گئے جے تو کے چینج دے امام بھی ہیں میرے ہوش اٹھ دوائی خدا پاگل ہوگا میرے پتہ نہیں پہ لگتا میں ربا مرو مرو خدا کا نا جا مر جا رہی یہ زندگی رہ گئی اللہ د قرآن مذاق رب د دے قرآن دے اللہ د دے دے چکی ننگی تبدیلی قرآن کی فرما ہے لسان اللہ, عربی اللہ دا ہے ایسا سارا قرآن اربی چار ہوئے تارے اتار اربی تھلے کنجر باؤکی جانا انگلش فتاور اظمیہ سے پینٹ شرط میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں فتح و اظمیہ چاہیے یہ بھی نہیں ہوتی عامر چیمہ صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے شہید ہے غازی ہاں اور لوگ آخر نے لو جی وہ سکول جرمن سکول پڑھتا سی یہ جھلیا یہ میرے رب العالمین دی قدرت ہے اس صرف اپنی قدرت رکھائی ہے کہ اے اگریزو تسا اپنے سک لکھا کروڑا گستاخ رسول بنا چڈے گئے کافر مرتد کر چڈے گئے سر تھے اس تو ود ود کافر مرتد کیتے گئے گستاخ لیکن آؤ می میں اپنی وی قدرت وکھانا کہ تڈے گستاخی گھر عاشق رسول کٹ لینا جی میں دے گھر چا کلیم پالیا ہے نا ابو جہل دا حضرت صحابی رسول رب واہد شریف صرف اپنی قدرت بخائی ورنا سو ایک نکلیا بچو. ایک نکلے نکلیا کیا لکھا تیری ملک آلے حکومت وہ جد اتحا ہے جنازہ بھی نہیں